میرے دوستو بات صرف عوام تک محدود نہیں ہے مسلمان عوام تک محدود نہیں ہے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو بھی امریکہ نے ترغیب یا ترغیب کے ذریعے یا بخوشی یا مجبوراً امریکہ کا ساتھ دینے پر راضی کر لیا ہے اور یہ سب ممالک دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ ہیں امریکہ کا وزیر خارجہ کولن بول اور ان کے سفیر حضرات اور عسکری لوگ بڑے بڑے جاسوس پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تاکہ مسلمان ممالک کے مرتد حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملائیں فجہ بو العالما یا قدون المعدت الامن هنا التفاقیت البلی سیا ہن و حن کفی کافت اختار وہ پوری دنیا کے چکر کاٹنے لگے دجال کی طرح تاکہ یہ جو پولیس کی طرح کا ایک جو معاہدہ ہے ظالمانہ معاہدہ اس میں سب کو داخل کیا جائے وہ بش کی تقریر تو پوری دنیا کو معلوم ہے یا ہمارے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ بس یہ اس کا عملی نتیجہ ہے نا اور امریکہ نے تمام مسلمان اور عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملنے پر مجبور کیا اور ان کو دھمکی دی کہ اگر اس طرح نہیں کیا تو تمہارے اوپر ہم حملہ کریں گے اور تمہیں پتھر کے دور میں دکھیل دیں گے اگرچہ شرحان اس مجبوری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ ان مسلمان ممالک کے پاس بھی تو آخر اسلحہ ہے جو اپنے مجاہدین کو مار سکتے اپنے عوام کو قتل کر سکتے تو کیا امریکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھے حتر رہا بعض عید عربی بدعلی کا کر اليمن یمن و مصر حتی کہ بعض عرب ممالک کے صدور اور پریزیڈینٹوں نے کھلے عام یہ کہا جیسے کہ یمن کے صدر نے اور مصر کے صدر نے کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو امریکہ ہمیں مارے گا اللہ اکبر یہ ان خبیصوں کا کردار ہے یہ پرویز مشرف جو بڑا بہادر بنتا تھا خبیص اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے اس کے ساتھیوں کو بھی تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے لاجسٹک سپورٹ نہیں کریں گے تو امریکہ ہمیں پتھر کی دنیا میں دکھیل دے گا تو آپ کون سے یہ سونے کی دنیا میں گز گئے ہیں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے پٹرول جو ہے بیس روپے فی لیٹر ہوتا تھا اور آج جو ایک سو پچاس روپے فی لیٹر بک رہا ہے یہ ہے ان کی ترقی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوار فرمائے ضلیل فرمائے لیکن الحمد مجاہدین جو اس وقت بہت پریشان تھے آج اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد مجاہدین اور اللہ تعالیٰ کے نیک سالح بندے دنیا پر حاکم ہوں گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس میں کوئی شخص شبہ نہیں ہے پتھر کی دنیا میں دکھیل دیا تو کیا ہو گیا دوبارہ سے بنا لیں گے اسی پتھر سے تو بنائیں گے نا دنیا کو سونے کی نہیں بناتا یہاں تعمیر کو تخریب ہے لازم یہ علامہ اقبال کی بات ہے تعمیر کو تخریب ہے لازم کیا آپ کسی چیز کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے توڑ پھوڑ کریں گے سب کو برابر کریں گے گرائیں گے اس کے بعد تعمیر کریں گے نا تو ظاہر سی بات ہے تعمیر کو تخریب لازم ہے تو آپ نے اسلامی خلافت قائم کرنی ہے اسلامی عمارت قائم کرنی ہے تو بہت سارے ملکوں کو توڑنا پڑے گا پھاڑنا پڑے گا تبق و برباد کرنا پڑے گا تاوتی نظام کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا اور بہت سارے کام کرنے پڑیں گے نا میرے دوستو یہ بات تو وہ ہو گئی جن کا, جن کا تعلق مسلمان عوام اور مسلمان ممالک کے مرتد حکمرانوں کے ساتھ تھی دوسری بات لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ نے ٹھیک ہے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کم از کم اپنے عوام کے حقوق کا تو خیال کرتا ہے ایسا نہیں ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جس وقت خصوصی طور پر جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا تو پوری دنیا کے ممالک خصوصاً امریکہ اور یورپی ممالک میں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ مظاہرے کرتے تھے یاد ہے آپ لوگ لاکھوں کے اعتبار سے لوگ مظاہرے کرتے تھے کہ نو وار نو وار جنگ نہیں کرو ہمارے مسلمان ملکوں کے عوام کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی تھی نکلتے تھے تو ہزار ہوتے تھے دو تین ہزار ہوتے تھے بعض ممالک میں تو دس بھی ہوتے تھے شرم کی بات ہے وہ کفار وہ ہماری ہمدردی کے لیے نہیں ان کو اپنے ممالک کے لیے خطرہ تھا اس لیے کہ افغانستان پر حملہ کر کے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی تھی اور اب دوبارہ عراق پر حملہ ہو جائے تو ہماری اقتصاد اور ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی اس لیے وہ کھڑے اور لاکھوں کے اعتبار سے مظاہرے کرتے تھے لیکن امریکہ نے ان سب کو دیوار پر مارا امریکہ نے ان کی باتوں کو دیوار پر مارا نہ امریکہ نے کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم کی بات مانی اور نہ ہی عالمی فورم اور عالمی اداروں میں سے کسی کی بات مانی اور نہ ہی بڑے بڑے مشہور لوگوں کی باتوں کو مانا حالانکہ یہ عالمی قوانین کے خلاف حملہ تھا اور انسانی حقوق کے خلاف جو قانون ان کا ہے اس کے خلاف تھا اور کیوبا میں جو یہ مسلمانوں کو لے کر گئے افغانستان سے اور ادھر ادھر سے ان کے ساتھ جو سلوک لے جانے سے لے کر اب تک ہو رہا ہے یہ ان کے جنیوا کنونشن کے قوانین کے خلاف ہے اس پر ان کے بڑے بڑے قانوندانوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے لیکن کسی کی بات نہیں مانی اس نے شہریوں پر بمباری اور عام علاقوں پر بمباری کے سلسلے میں لوگوں نے اعتراضات کیے اور عالمی بڑے بڑے اداروں نے امریکہ کی مذمت کی خصوصی طور پر کلسٹر بمب وغیرہ کے جو عالمی طور پر بند ہیں پابندی ہے اس پر کوئی بھی امریکہ نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کی بالکل توجہ نہیں کی فتجا حالت کل نہ امریکہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی چاہے یہ اعتراضات مسلمانوں کے ممالک سے ہوئے ہوں یا یورپی ممالک سے ہوئے ہوں یا اس کے اپنے دوست ممالک کی طرف سے ہوئے ہو او وہ حتیم داخلی امریکہ حتیٰ کہ امریکہ کے اندر سے مخالفت اس کی ہوئی ہو بالکل پرواہ اس نے نہیں کی یہ ہے انسانی حقوق کے چیمپئن قدبل من افواہم دشمنی اور نفرت ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے وما تخی سدور اکبر اور جو کچھ ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے کدبیہ نالکم الت ان کن تم تاخلون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آیات بتلا دی ہیں اگر تمہارے اندر عقل ہو یہ کفار یہ یہودی یہ نصرانی یہ ڈیموکریٹ یہ اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے اب دیکھیں یہ ہمارے کہاں ہوتے یہ تو اپنوں کے بھی نہیں ہے ٹھیک یورپی ممالک جو ان کے اتحادی ہیں ان کی بات بھی نہیں مانتے امریکی جنہوں نے ووٹ دے کر انہیں اقتدار پر لایا ہے ان کی بات بھی یہ نہیں مانتا اور انہوں نے اپنے شیطانی عزائم کو پورا کیا اور کر رہے ہیں آج تک مصروف ہیں میرے دوستو یہ ہے امریکہ کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استخباراتی جنگ کی تھوڑی سی تفصیل جیسے استاد نے خود فرمایا ہے اس موضوع پر اگر ہم لکھنا چاہیں تو کتابیں نہیں مجلد مجلد ہمیں لکھنے پڑیں گے بات سمجھ میں آ ہے میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کفار ہمارے دشمن ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حفظہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ کفار ہمارے دشمن ہیں اب کیا کیا جائے حسن اللہ علیہ